میاں بیوی کے خلوت کے آداب پہلی رات کی خلوت شوہر اور بیوی کی زندگی کی بہت ہی اہم رات ہوتی ہے اس وجہ سے اس رات میں میاں بیوی کو سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے اس نئی رات اور نئی زندگی کو شروع کرنا چاہیے سیرت نبوی کے تصرفات کی برکت سے زندگی میں خوشگواری پیدا کرنی چاہیے اس لیے عروسین کے خلوت سے پہلے شوہر اور بیوی کے محارم کے ساتھ ایک کھلی مجلس کا انعقاد کیا جائے اور اس میں ادب و احترام کے ساتھ بڑے لطف اور وقار و محبت سے سب سے پہلے آپس میں کچھ کھانے اور پینے کا سلسلہ شروع کرنا سنت کے مطابق ہے اس مجلس کو اجنبی مرد و زن کے اختلاط اور اجتماع کا ذریعہ نہ بنایا جائے اسما بنت یزید بن السکن کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنوارا پھر انہیں آپ کے پاس لے کر آئی اور لوگوں کے سامنے کچھ دیر بیٹھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عائشہ رضی اللہ الحا کے پہلو میں بیٹھ گئے اس کے بعد آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا آپ نے دودھ پیا اور پیالہ عائشہ رضی اللہ علیہ کی طرف بڑھایا عائشہ رضی اللہ عنہ نے شرما کر سر نیچا کر لیا اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ڈانٹا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لے لو تب جا کر لیا اور تھوڑا سا پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنی سہیلی کو پیالہ دے دو اسما کہتی ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ لے کر کے اس میں سے کچھ پی لیں پھر اپنے ہاتھ سے مجھے دے دیں آپ نے لے کر اس میں سے کچھ پیا پھر مجھے دیا تو میں بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنے پر رکھ کر پیالے کو ہونٹ کے ساتھ گھماتی رہی تاکہ جہاں سے آپ نے پیا ہے وہاں میرے ہونٹ لگ جائیں پھر آپ نے میرے پاس کی عورتوں کو پیالہ دینے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اشتہا نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ اکٹھا نہ کرو یہاں ایک اہم مسئلہ ملحوظ رہے وہ یہ کہ رخصتی اور شوہر و بیوی کی خلوت سے پہلے گھر کے لوگوں کے ساتھ دونوں کو ایک کھلی مجلس میں کھلی ملاقات کرانے کی سنت کے بہت سے فوائد ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سب کے سامنے دونوں میں ایک گونا انسیت ہو جائے گی اور دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوتے جائیں گے دوسری بات یہ بھی یاد رہے کہ پیالہ بڑھاتے وقت عائشہ رتی اللہ عنہ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ نہیں لیا اس قسم کی ادا خاص طور پر ایسے موقع و محل پر بہت ہی مناسب ہے جیسا کہ تامل اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے شوہر کو سنت رسول کے مطابق اس قسم کی اداؤں سے اپنی حتک نہ محسوس کرنی چاہیے اور پھر بنت یزید کا عائشہ رضی اللہ عنہا کو جھڑک کر کہنا اس ماحول کو اور ہی بارونک بنا دیتا ہے اور اس پر مستضاد نبی کریم کا حاضر عورتوں کی طرف توجہ فرمانا بھی اس ماحول کو اترے بیز اور نور افشاں بنا دیتا ہے جس سے اجتماعیت کے آداب ملتے ہیں لیکن اس بات کی تاکید ہو کہ کہیں یہ مجلس سنت کے خلاف عام مرد و زن کے اختلاط کا مجموعہ نہ بننے پائے خلوت خاص کے آداب خلوت کے وقت سب سے پہلے شوہر کو چاہیے کہ عورت کے سر پر پیشانی کی طرف ہاتھ رکھ کر پیشانی کے بال پکڑ کر بسم اللہ کہہ کر یہ دعا پڑھے اللہ کا من خیرها ما جبلتها وآعوذ بك من خیریہ یعنی اے اللہ میں تجھ سے اس عورت کا ہر وہ خیر طلب کرتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے اور تجھ سے اس عورت کے ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی عورت سے شادی کرے یا کوئی غلام یا لونڈی خریدے تو پیشانی کے بال کو پکڑ کر یہ دعا پڑھے اسی طرح کوئی اونٹ خریدے تو اس کے کوہان کو پکڑ کر مذکورہ دعا پڑھے شوہر اور بیوی کا اکٹھا دو رکعت سلاد پڑھنا ابو سعید مولا ابی اسید کہتے ہیں کہ غلامی کی حالت میں میں نے شادی کی تو میں نے کچھ اصحاب رسول کو بلایا ان میں عبداللہ بن مسعود ابو ذر اور حذیفہ الیمان تھے جب سلاد کی اقامت ہوئی تو ابو ذر رضی اللہ عنہ آگے بڑھنے چلے تو دوسرے صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ نہیں آگے نہ جاؤ یعنی جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں امامت نہ کرے ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر سلاد پڑھائی حالانکہ میں غلام ہی تھا اس کے بعد صحابہ کرام نے مجھے سکھایا اور کہا کہ جب تمہاری بیوی تمہارے پاس آئے تو دو رکعت سلاد پڑھو اور اللہ سے اس کی خیر کو طلب کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو پھر دوسرا کوئی کام کرو اسی طرح شقیق کی روایت ہے کہ ابو حریز نامی ایک آدمی آئے اور کہا کہ میں نے ایک نوجوان دوشیزہ باقرہ سے شادی کی ہے مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے پسند نہ کرے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ الفت و محبت اللہ کی طرف سے ہے اور بغض و کراہت شیطان کی طرف سے ہے شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو تمہارے لیے ناپسند کرنے کا سبب بنے تو جب تمہاری بیوی تمہارے پاس آئے تو تم دو رکعت سلاد پڑھو اور وہ تمہارے پیچھے سلاد پڑھے جما جی ہم بستری کے وقت کی دعا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اے اللہ تو ہم دونوں کو شیطان سے دور رکھ اور ہمیں جو روزی دے اسے بھی شیطان سے دور رکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان دونوں کے درمیان اللہ نے اولاد کو مقدر کیا ہے تو شیطان انہیں کبھی ضرر نہیں پہنچا سکتا جمعہ میں ثواب اور اس کے آداب جمعہ اور ہم بستری نیک نیتی اور مشروع طریقے پر ہو تو اس میں بھی اجر و ثواب ہے نمبر ایک نیک نیتی کا معنی یہ ہے کہ اس سے میاں بیوی کی نیت پاک بازی مقصود ہو اور اولاد صالح کی نیت ہو نیز مشروط طریقے سے ہونے کا معنی یہ ہے کہ جہاں سے اولاد کی امید ہوتی ہے وہیں جمع ہو دوبر پیچھے کے راستے میں نہ ہو ابو در رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ مالدار حضرات ہم سے ثواب میں آگے بڑھ گئے ہماری طرح وہ بھی سلاد پڑھتے سوم رکھتے لیکن وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے صدقے کا راستہ کھول رکھا ہے ہر تسبیح ہر تکبیر ہر تحلیل اور ہر تحمید صدقہ ہی ہے اسی طرح نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا صدقہ ہی ہے اور تم میں سے ہر ایک کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی اپنی شہوت و خواہش پوری کرتا ہے اس پر بھی اسے عجر ملے گا آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر وہی شہوت حرام طریقے سے پوری کرے تو کیا اس پر گناہ نہ ہوگا فرمایا ضرور ہوگا آپ نے فرمایا تو اسی طرح اگر وہ حلال طریقے سے پوری کرتا ہے تو اسے اجر ملے گا مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چیزوں کو بھی صدقے کا اجر بتایا اور فرمایا کہ ان سب کے بدلے چاشت کی دو رکت کافی ہوں گی نمبر دو جمع کے بعد جمعہ اگر ایک بار جمعہ کے بعد دوسری بار بھی جمع کرنا چاہیں تو افضل یہ ہے کہ بیوی اور شوہر دونوں غسل کر لیں نہیں تو کم از کم وضو کر لیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بیوی سے جمع کرنے کے بعد دوسری بار بھی جمع کرنا چاہے تو وضو کر لے کیونکہ اس سے مزید چستی آئے گی ابو رافع رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی تمام بیویوں سے جمع کیا مگر ہر ایک کے پاس غسل کر لیتے تو میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آخر میں ایک ہی غسل کافی نہ ہوگا آپ نے فرمایا کہ یہ پاکی اور صفائی کے لیے افضل ہے نمبر تین دوبر میں جمع کی حرمت کسی حالت میں بھی دوبر میں جمع کرنا جائز نہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھتا جو کسی مرد یا عورت کے دبر میں جمع کرتا ہے دوسرے لفظ میں آیا ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو عورتوں کے دبر میں جمع کرتا ہے دوبر میں جما غیر فطری اور غیر شرعی کام ہے تباہ سلیم اس سے گھن محسوس کرتا ہے کیونکہ یہ گندگی کی جگہ ہے نیز اس صورت میں عورت کو لذت جمعہ سے محروم کر کے اس کی حق تلفی ہوتی ہے نیز طلب طلاق یا خلا کے بہت سے واقعات اس فعل بد کی بنا پر واقع ہو جاتے ہیں نمبر چار سے پہلے بوسو کنار جمعہ کے آداب میں سے یہ اہم بات بھی ہے کہ جمعہ سے پہلے بوسو کنار اور محبت اور پیار کی باتوں سے نفسیاتی طور پر ہر ایک دوسرے کو تیار کر لے یہ ایک فطری چیز ہے جسے فطرت کے پابند حیوانات وہ طیور سے بھی سیکھا جا سکتا ہے نمبر پانچ کے بعد سونے کا حکم جمعہ کے بعد اگر سونے کا ارادہ ہے تو غسل کر کے سوئیں تو افضل ہے ورنہ اگر چاہیں تو کم از کم وضو کر کے سوئیں لیکن یہ وضو واجب نہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنابت کی حالت میں کوئی سونا چاہے تو کیا حکم ہے آپ نے فرمایا سو سکتا ہے اور اگر چاہے تو وضو کر لے ایک روایت میں ہے کہ وضو کر لے اور اپنے ذکر کو دھو لے نمبر چھ جمع کے بعد غسل کرنا اگر جماع کی حالت میں منی کا انزال نہ بھی ہو پھر بھی غسل واجب ہے ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ علہ سے کہا کہ اے ماں یا اے ام المؤمنین ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن شرم محسوس ہوتی ہے عائشہ رضی اللہ علہ نے کہا کہ شرم نہ کرو جو کچھ پوچھنا ہے بے تکلفی سے اسی طرح پوچھو جس طرح اپنی حقیقی ماں سے پوچھتے ہو میں تمہاری ماں ہوں اب موسا اشعری نے کہا کہ کس چیز سے غسل واجب ہے کہنے لگی کہ جاننے والے سے پوچھ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جب اپنی بیوی کے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بیٹھا اور دونوں کے ختنے کی جگہیں مل گئیں تو غسل کرنا واجب ہو گیا نمبر سات شوہر اور بیوی کا اکٹھا غسل کرنا شوہر اور بیوی کو اکٹھا ایک دوسرے کے ساتھ غسل کرنا جائز ہے عائشہ رضی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ساتھ ایک ہی برتن سے جنابت کا غسل کرتے تھے ہمارے ہاتھ آپس میں ٹکراتے اور لگتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی بڑھ کر پانی لیتے تو میں کہتی کہ میرے لیے بھی چھوڑ دو میرے لیے بھی چھوڑ دو اس حدیث میں ملاتفت اور ملابت کا پہلو بھی نظر آتا ہے اور یہ حالت بھی حسن معاشرت اور عورت کے دل میں سرور ڈالنے کا باعث ہے نمبر آٹھ حالت حیض و نفاس میں جمعہ کا حکم حالت حیض و نفاس میں جمعہ حرام ہے بار تعلیس محیب حتى ولاقرح وَيُحِبُّ پوہری آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ یعنی ہم بستری نہ کرو ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے حیض کی حالت میں جمع کرنے پر بہت سخت وعید آئی ہے ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حیض کی حالت میں یا عورت کی دبر میں جمع کرتا ہے یا کاہن کے پاس جاتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کفر کر رہا ہے نمبر 9 حالت حیض و نفاس میں جمعہ کا کفوارہ اگر بشری کمزوری کی بنا پر چوہر نے غلطی کر کے حیض کی حالت میں جمعہ کر لیا تو اسے توبہ و استغفار کے ساتھ حسب استطاعت ایک دینار یا آدھے دنار کے صدقے کا کفوارہ ادا کرنا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص حالت حیض میں جمعہ کرے تو وہ ایک دنار یا آدھے دنار کا کفارہ ادا کرے نمبر دس جمعہ کے علاوہ بیوی شوہر کا ساتھ رہنا سونا جمعہ کے علاوہ حائزہ عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اکٹھا سونا اور بوسو کنار کرنا جائز ہے انس ردی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہودی حائزہ عورت کو گھر سے نکال دیتے ان کے ساتھ نہ رہتے نہ کھاتے نہ پیتے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائدہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں رہو جما کے علاوہ ان کے ساتھ لطف اندوزی کا ہر کام کر سکتے ہو یہودیوں کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہماری ہر چیز کی مخالفت کر رہا ہے اسید بن حویر اور عباد بن بشر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہودی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ عورتوں سے حیض کی حالت میں جمعہ کریں سن کر نبی کریم کا چہرہ مبارک غصے سے بدل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ہدیہ آیا تو ان کو پلایا تب جا کر دونوں کو اطمینان ہوا کہ آپ ان پر غصہ نہیں ہوئے نمبر گیارہ حیض کے ختم ہو جانے کے بعد غسل سے پہلے جمعہ حیض کے ختم ہو جانے کے بعد افضل یہ ہے کہ بیوی کے غسل کرنے سے پہلے جمعہ نہ کرے اکثر علماء کا یہی کہنا ہے لیکن کئی تابعین اور علماء کا کہنا ہے کہ جب حیض کا خون منقطع ہو گیا تو جمعہ جائز ہے نمبر بارہ جمعہ سے متعلق شوہر اور بیوی کے درمیان کے اسرار کا بیان کرنا شوہر اور بیوی کے درمیان جمع اور لطف اندوزی کے اسرار کو لوگوں میں بیان کرنا حرام ہے اس مسئلے میں کئی حدیثیں آئی ہیں چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برے درجے کا وہ آدمی ہے جو عورت سے لطف اندوز ہو کر اس راز کو لوگوں میں بیان کرتا ہے اسی طرح اسما بنت یزید کا بیان ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھیں دوسرے مرد اور عورتیں بھی مجلس میں موجود تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری اور خلوت کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے اور کوئی عورت بھی بتاتی جو کچھ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا ہے سب چپ رہے اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول سب یہ کام کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ اس کی مثال یہی ہوئی کہ ایک شیطان ایک شیتانہ سے ملا اور پھر اس سے لوگوں کے سامنے جمع کیا